وذاك تماما يا بخاري ذي کتاب الجهاد تو یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتنی کر گئی اتقار داد میں تکرار خلاصہ تفصیل مکرر رواۃ دوسرے میں ایک تو تمام تفصیل بعد تمام سبقہ والا رواۃ اتلس و رسول اللہ صلی تقریباً کی گی شریفراقت کی کی کی کی کی کی کی دنیا کے الاخر علاقے ہی و سائل سی و سائل ازاو ہی. دا دنیا انسان انسانا اللہ ذکر کی اشارہ لکھو سید مرزبر سر احرزواحری واجب ہوئی وہ دیوا پرزہ تمہارا دیگر کے لیے اون پرزہ بار نفس وہ سید مندوہ مستحب دے البتہ کہ تم حقوق العجمائی کا تدریس ذکر شفائے واجب وہ کو دیوا فمالات و شریعت کا پررہ رسلا مقالم نے کے لحاظ سے ہوتا صاف زمر ان کے خیرات چریوال ابن بھی, بھی وہ سید تبعا نمبر 14 ان سوفے تو میرے منشیات کے خلاف ہے تو سید محمد اسے دنبال کی بے منصور بتائیں دو حصص میراثوں سے غار دلہ وصیت کے وارث ہیں یہ دستور یہ بابلا کرتے ہیں اور جو امور شرعیہ مانند ہیں باقی نے شیخ النا اللہ مرقدو وصیت معاملات شرعیہ بارے مرقدات جمعہ دفن کفن نور امور جینے رہا کے مشاہدے ابراہیم کیبراہیم صفتی اول یہ بھی امیرائی نے ذکر کہ حکم مختص فسری فرمید ہے اگر دیکھو ہے جو شرافت ہے اور کدام ذکر کہ جتھے دمسلم نے شرافت ہے حکم شامل نے کپارتا ہوں پہے مسئلہ کی اور دمسلم نے شان سے لا مناسب جاتا ہے ندے حق دے حضرت پارے شیوی دی شہر مرادا چاہ قابل دی سید بھی لی امور آزمونی شیون موصوفی اسی دا غیر پارے صفت یہ دو کیو وچھتے دے بارے کینا قابل مستعد نشوچھتے بھی یابیتن الیتین دلتان نمبرت قلیل من الزوان ظامن التافیہ دخلت ظاہی فدی سگڑے نے اے لو چہ حدیث دے بارے بس بین اللبوہ تا کہ وچھتے مزکو پتلے شرعی والے مراد میری چڑی جن کو قلنا بلاكو انا اعوذ بالبد من طاقي صلى الله عليه وسلم و عليه السلام عمر کو وقین درحمن و عین ند ما نو نبی صاحب لو تپسی نظر الحمد لله اولو کلام نبی دا نمو اشیا اگر قد اصحاب بینظیر بادشاہ بعد القرا کے ورذن جا لہ صدقۃ ترمطبان زاد یعنی وہ سیدی کرے فدی والے مصدقین جال صرف کے ناد اسے تو مجیمان تناسب دے رہا ہے سن جا لہ صدقۃ ادا طورے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ کر دیں گے اسی طریقے پر مصدقین نبیدہ صلی اللہ علیہ وسید کریں فقالنا وسید یہاں دیکھ رہے ہیں وقلتو کیا فقوطبان الناس وصل فرشدہ وسید پر خلق بانی اور ضروری شہر اور محمود کی پورسید مانی خالان صلی اللہ علیہ وسید کتاب اللہ نبی یو جہت سے اس بات پر جہت سے زکار رضو شدی اللہ انہیں وسید پر انباری یا اللہ وسید پر خلافت دیکھ رہا دیکھ رہا اگر جس یوی جو اسے دیکھ لے وہ عالی نظر ہوتا اسے انتلافت میں دیکھے جا ماننا او صاحب کتاب اللہ تعالی کے اخلاص میں شیکے وے نور مرادی لو صحیح کنی جس کون صحیح دل ری اور ادا تناب میں قرارت قرار ہے موجود ہو ا وقت پہ زغربات کرے دے درجبقدر دلیل <سؤال> ان وہ لا موجود ہے شیوع میں اور شاد غی اغسطہ ذی روح ہے یہی وہ ثابت ذکر عند عائشہ ذکرِ ختم کو مملنین وفا کی جائز رہو قانونوسی ہے اور اسی طرح بھی اللہ صلی اللہ وسلم کو خلافت جب الومین رد ابو صحابہ عمر جب الومین رد جب قدر عالم نے وہ تفریق نماز کو سید تنویر احمد صاحب نے متراکی موجود نماپے جنگ پڑے فدیوان حضرت نما کے پیچھے نے سیوا دیو تا دل عمر بن عدی اشارہ کو صدیقہ میں ہوتا کہ یہ عمل کا تمام کو نمبر دے دیے دین کے با کی نظر میں اونبی رسان جن دے حضور پاک کے میں اور او مجرا گئے اعظام ہے کہ درہ ہر کل ازمن ظفر الدین ظفر مقام کلمہ دیا دار مقام۔ لازم تدین کو پروانے میں کیتا وہ سید خلافت نہ ہو۔ علی دیوی دار بنی صادق کی چہ تا ہے بنی سایہ کی ذکر کلام کے لیے فدی مانی ندی مذاکرہ نے کیتا کہ تبارر دقلی فراتہ۔ لا ذکر شجاع علی مدمن قریش ذکر انصار اور مہاجرین پر خلاف رات مین نامی المؤمن قومیت۔ رب قد سدید الاول دار ذکر کو۔ تمارض نے نبی علیہ السلام نو محفوظ نماز او ائمہ قریش نے جی تو یہ وہ سیر سی تر کے موجود فقار سے مذاکرہ بنی صائبہ بادشاہ تمہاری صائبہ کے شب فقار متہ صائبہ بول میں نے ذکر وہ سیکھ لے نبی دا ہے ہمیں غیر مرفق و وجل سلا رقوم فمسرد الى تسجيله في متقدم الدراينہ نماز ق حالت ما تقال غادرنا بولس نسر او قال الحجري دقلغيسر ان ضمن بيذار شے داغہ صحابہ تلقا مقید اوثیت و مال در در اول چاولیدہ حسن قال قضا بتس ربه تعالی رفع لقد انظار تو شبولہ قالوا روا کی تنسیث رضی فلكم ان خسر بهجر لا کو شبو ایک جواب وما كان ذنبا نور قدماتهم ومتاع وسائرهم يكم ماذ لدل رزق الارضون النبي رسل سلام ترى نبذاتهم بریده وما كان وما اكثر و سائر كلمه نیویل سمجھتا ہے باوان ہے یہاں تردا ورثا کا معنی ہوتا نہیں اتا تو قسم یہ چلے ورثا یا و ان خلق و نمکدار کی سفید کی ملکی کی سو بند مک کی رحم اللہ و ابن افراہ رحم اللہ و ابن افراہ مراس ساتھ دے زائشکار رضی باتی کہت جدا تصحیب نے من جانب رواد اصل مشہور ساد بن خوال دے لگا گن رواد کی ساد بن خوال راگر نظم قابیر ساد بن عوراہ صدا دے تغلیم تو ضرق دشت دے ازیج جدا مورز ساتھ مکم آدمی ین ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور واضح کی تفسیر دراز رسول اللہ وہ جی مالک لہ ذو قطون مقاررہ قلت فر شطر الشطر اشد اشد ہر منافقیہ مالن جو گا اوتی یا اپ نہ اپ کی شطرہ یا اشطر ایک بھی یات بھی شطر کی باذوگرین بین محذوف الفاظ ہیں ان پیشتر یا شطر یگنی لوجہ دیراباد مقصد دیو دے تعالی افضل تو پسرز رزق میں ایک پسرز یا اوسی میں پسرز جردیش تعالی اصل سن اوسی میں پسرز تاج پسرز اور پسرز کا یہ نام ہے ادوچنا نماز ذکر کہ جینے رہا کم بارے مندر ادا جائے اسی سے بھی ادیرے کم مندر ان کا دعوے کو دل غنایا تو بریده پرورسا غیان ماذاب انسا دعا مبتضا دے خیرون خبر دے کہ انشاء تیشی بے بخلوم جزا چی جزا کو جملائی دا مقرد دے فہو خیرون حضر بقید مبتضا کہ بریدی تورا سودرہ قدا تارورا دے دیند فریق در فکران یا تکففونا اللہ چلاسوں دے خلق در فکارد اسوال فی سلافکہ کران یا تکففونا جس علون قفاق من الرضب مقارد خلقنا قفاقی در رضب نہ پیے دیتے ہیں ان کے بارے دا دلیل او تحزیز دے یوع یا بالنسبه بارے مقاصد ساتھ دا حکم چلے بالفرت من سے کو قرار نہیں اور کمان نہیں دیو کہن پا کو بیہ تا رہا لا جمع علت فقار ہے جو سن سوچتا ہے ان کا معاملات فزمندہ فقط ہیں کہ جو دے فاضشے کل جی تو خرچہ کیا چلے بقا ان لوگوں کا فزمندہ صدقہ حسابی اور او داولا خط سلی ور کہیں وہ بقا عذاب کو سننتی فلاقام ان واسط دار فانا اللہ و ذات کی بیماری نہ یذ با فتا مان حرب مسلمانوں فخط بلال نے کلمات ہمیں سنت ان کو دعوار سے جانا یاب اللہ نے کہا ولم یکنوا ما جا بابروسی جائزہ جائز, جائز وکال حسن وسیع دا و سرس شرح دی بھی دا رب دی امام بہان پر رسا نئی اورث موجودی نہ منا د منی مکہ ذکر چھن ہم داول ثانیہ اتنا حق ورثہ دینا چھ ورثانہ شر بہ جائے چھ تری جا کچھ تمہارے کیبر کے بکل والے کے حق و share لے ورثیہات میں دار دا غیر ہے جب ہم پڑھیں موجود نہیں وہ عظیمہ بارا اسے سیدھے ہزاروں مسلمان دفعہوں جی اسے کی اللہ کے تعبد فلق کی دیماں بہنے فلاں سے شرح دے کر دے اثر وجہ اعلان دیتا ہوتاں مثلا در اسلامی چاہتا اسلام کو عظیمہ بنانے جاری کی کی ذکرانی میں سناڑی گنہ مسلمان اعلی محکمے اجرا تا اسلام از احکام کی سن کی فو مسلمانانو کی شریم اصلادارت چیز وزیاد توسیس منوصی سینل دی کیونکہ چیزیمی محکم انشارکت راگئی ندا غلق فاروان دا حکم کی مانح کم بین اون بیمانظر اللہ وقال حسن لا عجود لیزیمی وصیحت لنیل اصول سین دا حکم لکھ ازن کی بحث مسلمانانو لا بحث وزیمی کیم اصل مقصل تا روبیتا <سؤال> <سؤال> جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عظیم کبیر ہوا کیا معلوم اندازہ چیزیں بكم غلط ہے یا درا محمد نے یہ کلام تنازل کیا ہے نا علی نے اور جناب نے جاری بنانے فرمایا کہ با اللہ اللہ ویناں دمسې وڅیتا دا ته تر دې زمما داولہ د ګرانی کو انده جائز دمسدا موسی یې له سړې وڅید پدیو کی کتاب ولې دا څه تر ها کو جائز دا عربه هغه کافت څنګه شر نه خلاف دا به نه خبره او ماجو د دا و دارې بره مصلا او جائز دا وی نه صداغه نه فار کی کو مسید او توحید داغه نه فار کی کر کی خبر جسے بادل دعوت ادا جنا بلدن ما سما دام مالک نانی شہر منورہ تنزیلا اناج اتاں نوڑی ناری چلنہ منافال تا <تصال> رات کیے قال بنا ارا جانا چاہیے تھا بابو ہمارے کمر میں گئے